پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا جنوہے کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمیں کی دیمکنی کے اس کا اصا کھاتی تھی پھر جب سلمان زمیں پر آیا جنوہے کی حقت کھل گئی اگر غیب جانتی ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے